السّلام علیکم میں ملک سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد ہوں میں ملن سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ابھی یہ پروگرام آن کیا ہے تو یہ پروگرام میں آیا ہوں تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے بہت اچھے مسئلے مسئلہ چل رہے ہیں اور آپ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں دل کی سوال ہے کیونکہ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں اگر کیونکہ یہاں پر مسوات وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں ہم یہاں برش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں شکریہ جی بابی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں برش یا منجن وغیرہ نہیں کر سکتے منع ہے کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے دھوک کے ساتھ لہذا منجن یا پیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتے مسواک کیونکہ سنت سے ثابت ہے لہذا مسواک ہی استعمال کی جا سکتی ہے سیرنا امام احمد رضا نے فتوا میں لکھا کہ منجن یا ایسے ایسا انگریزی جو پاؤڈر یا یہ جو آج کل پیسٹ وغیرہ آ رہے ہیں فرمایا کہ یہ روزے کی حالت نے منع ہے لہذا اور زتون وغیرہ کی مشوار جو ہے وہ گھر میں رکھنی چاہیے وہ خشک ہوتی ہے